بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کی متی یقیناً ہے اتنی ارزان نہیں ہے یہ کیسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں وقف زمانہ کر دوں بتحیت اسلام. السلام علیکم اللہ هي هي تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا بے مطانت ہے کی کی میں یہ مختصر سا پیغام ہر اس مسلمان کو جہاد کی سبیل اللہ پر تحریز دلانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں جو اس شش پنج میں ہے کیا یا وہ عزت و سر بلندی کے راستے پر نکلے یا پھر ضلع کے ساتھ پیچھے بیٹھا رہے جنت جس کے کاش ان الفاظ کے سوا آپ کو جگانے کا کوئی اور بھی ذریعہ ہوتا تو میں آندھیوں سے پہلے چلنے والی ہواؤں کی طرح اڑ کر آپ تھکان پہنچتا اور آپ میں سے ہر ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجوڑتا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا تھا کہ اللہ تن علیما کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے زندگی تو متا ہے بخش ہے دلوقتي یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا جو سا دلوقتي ہے دلوقتي آخر کب تک جہاد کی محبت خیالوں اور زبانی دعووں تک محدود رہے گی کب تک یہ محبت مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر شرمندگی کے چند آنسو بہا کر یا کوئی ترانہ سن کر یا کوئی نظم پڑھ کر پیدا ہونے والے وقتی جوش سے آگے نہیں بڑھ پائے گی کب تک آپ اس جہاد کی محبت کو فارغ وقت گزارنے کے لیے ایک مشغلہ بنائے رکھے اتنی ارزان نہیں ہے یہ کیسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں وقف کرد مجاہد تو موت کو اس تنگ و تاریخ دنیا سے ایک وسیع و عریض اور لامحدود دنیا میں منتقلی سمجھتا ہے اگرچہ اس نے اس زندگی کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی پہچان کروا دی ہے وہ خلحم الجنت عرف لحم اور وہ انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسہ کرا دیا ہے جس نے وعدے کیے جنت کے جس کے وعدے صدا ہی سچے ہیں میرے راہ جہاد میں نکلنے سے گھبرانے والے بھائی میں آپ کو راہ جہاد پر بلانے کے لیے افغانستان کے مردوں کی سرفروشی کے واقعات کی بجائے یہاں کی عورتوں کے بہادرانہ کارنامے سناتا ہوں تاکہ میں آپ کے ضمیر کو جھنجوڑ سکوں اور اس کا امتحان لے سکوں زندگی, زندگی میرے ہے ہے بھائیو لپکو اس عبادت کی طرف جس جیسی کوئی عبادت نہیں آؤ اس موت کی طرف بڑھو جس, جس کی تمنا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کی اس عظمت والی موت کی طرف جس کی رزت کو شہید جنت میں جا کر بھی نہیں بھول سکتا قیمتی یقین ہے اتنی ارزان نہیں ہے یہ کیسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں وقف زمانہ کر دوں اپنے راستوں میں حائل رکاوٹوں کو توڑ ڈالیے سردوں کو پھلانگ لیجئے تمام خفیہ اداروں کے باغی بن جائیے اور اس جنت کی طلب میں نکل پڑیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جسے جس اللہ تعالی نے اپنے شہید بندوں کے لیے تیار کیا ہے بس قرون القم بس تم ان قریب یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں جس کے وعدے صدا ہی زندگی, زندگی تو متا ہے بخشش ہے یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا ذاہ بے متانت ہے جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے جس کے وعدے صدا ہی سچے ہیں الحمد لله الواحد المتعال والصلاة والسلام على الضحوك القتال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذه رسالة قصيرة للتحريض على الجهاد في سبيل الله میں یہ مختصر سا پیغام ہر اس مسلمان کو جہاد کی سبیل اللہ پر تحریز دلانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں جو اس شش و پنج میں ہے کیا یا وہ عزت و سربلندی کے راستے پر نکلے یا پھر ذلت کے ساتھ پیچھے بیٹھا رہے اے میرے پیارے بھائی میں آپ کے لیے یہ پیغام اس یقین کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجاہدین کے قریب ہیں کم و بیش ہر مجاہد کو جہاد کے میدانوں میں آنے سے قبل شش و پنج اور تجبزب کے انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاہم کچھ لوگ ان مراحل کو چند دنوں چند گھنٹوں یا منٹوں میں طے کر جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ دورانیہ بڑھتا ہی جاتا ہے حتیٰ کہ ان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے میرے پیارے بھائی یہ مت سوچیے کہ آپ کے اس مسکین بھائی کو آپ کی کیفیات کا اندازہ نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کے درمیان اتنا طویل عرصہ گزارا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے احساسات کے بہت قریب محسوس کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کے شعور اور لا شعور کے درمیان اس کھینچا کو دیکھ رہا ہوں جس نے جہاد کی اس محبت کو بھرانے سے روکے رکھا ہے جو آپ کے دل کی گہرائیوں تک میں اتری ہوئی ہے اسے لوگوں کے سمندر میں ایک اجنبی کی طرح در بدر کر رکھا ہے ایک تنہا اداس دل کی طرح جو ہر دم کسی ہم نشیں کی تلاش میں ہو یہ الفاظ جن سے میں آپ کو اتنے قریب سے پکار رہا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ہیں جنہیں میں نے خوشبو کی صورت میں ہواؤں میں بکھیر دیا ہے تاکہ ان کی سدا ہمیشہ آپ کے کانوں میں گونجتی رہے اور تاکہ میں ان کے ذریعے آپ کے دلوں میں حب جہاد کے بیج بو سکوں اس امید کے ساتھ کہ اگر میں اپنے خون سے ان کی آبیاری کرنے میں کامیاب رہا تو ان بیجوں سے جہاد عظیم کے تناور درخت لہلحات باغات کی صورت میں پروان چڑھیں گے کاش ان الفاظ کے سوا آپ کو جگانے کا کوئی اور بھی ذریعہ ہوتا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 اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے سر پر بال ہیں تو میں ان سب کو جمعے کے دن مساجد نے مسلمانوں کی طرف بھیجتا اور انہیں خبردار کرتا کہ اے حیا صلاح پر لبیک کہنے والوں تم میں کوئی خیر نہیں اگر تم نے حیا الجہاد کی پوکار پر بھی لبعیک نہ کہا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 ہمیں نہ تو بعضوق ناظرین کی تلاش ہے اور نہ ہی ہم دردانہ جذبات کی ہم تو آپ کو مجاہدین کی صفوں میں شامل دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشاں رہیں گے جب تک کہ آپ راہ جہاد کے راہی نہ بن جائیں ہم اپنی دعوتی نشریات کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے آپ کو تحریض دلانے اور آپ کے جذبات کو مہمز دینے کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں گے جن سے آپ کے دل اس بات کے لیے بیتاب ہو جائیں کہ آپ بھی جہاد کے میدانوں میں ابطال امت کے ہم رکاب ہو جائیں چاہے اس کے لیے ہمیں دشمن کی طرف اپنی توجہ کم ہی کیوں نہ کرنی پڑے یہاں تک کہ آپ مجاہدین کے ساتھ آن ملیں ہم آپ کو تحریر دلاتے رہیں گے کبھی کوئی سنہرا خواب آپ کو اپنی جانب کھینچے گا اور کبھی کوئی ڈراؤنا منظر آپ کا پیچھا کرے گا تاکہ آپ کے امن و سکون میں خلل آ جائے اور آپ کی خستہ حالی آپ کو یاد دہانی کروائے کہ آپ نے اب تک مجاہدین کا ساتھ چھوڑ رکھا ہے ہم آپ کو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور انٹرنیٹ پر خفیہ پیغامات بھیجیں گے جن کے معنی صرف آپ سمجھ سکیں گے ہر وہ خبر جس میں ہمارا ذکر ہوگا آپ اسے ایسے پڑھیں گے جیسے وہ آپ کا ذکر کر رہی ہو ہمارے بارے میں ہر ایک بحث آپ کو ایسے دکھائی دے گی گویا یہ اللہ تعالی کے سامنے آپ کے پیچھے بیٹھے رہنے کی شکایت ہے آپ کو حروف ستور اور مناظر کے پیچھے اپنے اصل نام اور تصاویر نظر آئیں گی اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کی طلب مجاہدین کو انتہائی زیادہ ہے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا مجاہدین ساری دنیا میں صرف آپ ہی سے مخاطب ہیں وہ صرف آپ ہی کو قتال پر ابھار رہے ہیں یہاں تک کہ آپ بھی ان میں جا شامل ہوں سریح آیات کے بانی اور عادی سے سیاح کی عبارتیں آپ کا پیچھا کریں گی سیرت ابن شام کے ابواب اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کی سطور آپ کو بھاریں گی یہاں تک کہ آپ تصور کرنے لگیں کہ جیسے عمیر اپنے ہمام رضی اللہ عنہ فلوجہ کے مارکے میں شہید ہوئے ہوں اور جیسے انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے خوست میں فدائی حملہ کیا ہو جہاد سے دور رہ کر آپ کے مشاغل آپ کے لیے پر لطف نہیں رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنی عبادات میں بھی مزہ نہیں آئے گا ہم آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ ہم سے آملیں میرے ایمان کے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے تواغید کے ذریعے اس امت کا امتحان لیا ہے جو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے بدعت کی ترویج جاری ہے فطرتوں کو مشق کیا جا رہا ہے اور جہاد کو بہت سے مسلمانوں کی نظروں میں دیوانوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے شیاطین جن کے علاوہ شیاطین انس بھی مسلمانوں کے راستے میں بیٹھ کر انہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے روک رہے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم جہاد میں جا کر اپنے آپ کو مروا دو گے اپنی بیوی سے کسی اور کو شادی کرنے دو گے اپنے بچوں کو یتیم کرواؤ گے اور وہ یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اپنی پیاری بیوی کس کے لیے چھوڑ دو گے کون تمہاری بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا کون تمہارے ضعیف باپ اور ننھے بچوں کا خیال رکھے گا اور تم اپنی بہترین ملازمت اور خوبصورت مکان کو چھوڑ کر کیسے چلے جاؤ گے لیکن اگر آپ انہیں یہ بتائیں کہ آپ جہاد فی صبی اللہ پر نہیں جا رہے بلکہ آپ تو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے یا دنیاوی علوم کا کوئی کورس کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے چہرے کھلے ہوئے دیکھیں گے اور وہ اپنے وقت مال اور مشوروں سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ سفر کی بھرپور خواہش رکھیں گے چاہے ان کو آپ کے سوٹ کیس میں ہی گھس کر جانا پڑے لوکا نار قریب باڑوق واؤد ہی مشقہ اگر جلد وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تدور دراز کی مسافت مشکل پڑ گئی میرے بھائی ہوشیار رہنا کہیں رشتہ داروں اور دوستوں کے بھیس میں یہ دشمن آپ کو فریضہ جہاد سے غافل نہ کر دیں خبردار کہیں وہ آپ کو دھوکہ دے کر گمراہ نہ کر دیں یا یوہ لدین امنو ان من ازواجی کم و اولاد کم ادو اللہ ہوں اے ایمان والو تمہارے بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں خبردار ان سے ہوشیار رہنا اے میرے تردد میں پڑے ہوئے بھائی ہوشیار رہنا حق کو دیکھ لینے کے بعد دوسروں کے معیارات کے مطابق زندگی گزارنے پر راضی نہ ہو جانا ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں نہ سمجھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پتہ تھا کہ ان کا بھتیجا اللہ کا رسول ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے دشمنوں کی خواہشات پر مرنے پر مصر رہے اور اپنی آخری سانس میں کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد قریش کے مذہب پر مر رہا ہوں اے میرے متضبزب بھائی جس نے جہاد کو حق تو جان لیا ہے مگر ابھی تک پیچھے بیٹھے رہنے کی راہ ہی اختیار کی ہے ایک دن آئے گا جب آپ بستر مرک پر ہوں گے اور جہاد کو موت اور تباہی قرار دینے والے اور پیچھے بیٹھے رہنے کو بقا کا راستہ کہنے والے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے اور آپ کے ساتھ خاموش ہمدردانہ اور تعزیتی نگاہوں کا تبادلہ کریں گے آپ سے شدید محبت رکھنے والے آپ پرنوحناہ ہوں گے کچھ دوسرے ہسپتال کے اخراجات کی ادائیگی اور تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مشغول ہوں گے وہ آپ کی میز پر گلدستہ رکھ دیں گے جس پر اس دنیا میں ان کی طرف سے آپ کے لیے آخری جھوٹ ترچ ہوگا اس یقین کے باوجود کہ موت آپ کو ان سے جدا کرنے والی ہے آپ کے علاج و معالجے کی فوری کوششیں ہوں گی مگر جب موت اپنا وار کرتی ہے تو اس کے سامنے ساری تدبیریں بیکار جاتی ہیں اس وقت میرے یہ الفاظ آپ کو یاد آئیں گے اور پھر آپ پچھتائیں گے لیکن تب پچھتانا بے سود ہوگا اس وقت آپ شہدا کے بارے میں سوچیں گے سید الشہدا حمزہ رضی اللہ عنہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ عبداللہ ظام ابو مصف زرقاوی ابو الس البی ابو جہاد المصری اور پھر آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے اور خود سے کہیں گے کہ افسوس ہے موت نے اتنی جلدی تمہیں آ لیا تب آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں اور آپ کے ادگرد کے لوگوں نے جو جہاد چھوڑنے کی ذلت میں مبتلا ہیں آپ کو دھوکا دیا ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا معاملہ ان مجاہدین سے اکثر مختلف ہے جن سے آپ کو محبت تھی اور آپ کا نقطۂ نظر بھی ان جیسا تھا آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی چاہت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن وہ تو اپنی محبوب موت پا گئے اور آپ تو وہ موت مر رہے ہیں جو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کا نصیب ہے ولاک وط اللہ بلّہ میں آپ کو ایک مختصر قصہ سناتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ آپ کو جہاد فی صبی اللہ پر ابھارے گا کہ ویل چیئر پر بیٹھے ایک معذور شخص کی کہانی ہے جس نے عزم کیا کہ وہ راہ حق کا راہی ضرور بنے گا وہ ایک غیر عرب مسلمان جس کا نام احمد ہے ایسی بیماری کا شکار ہے جس نے اس کے نچلے دھڑ کو مفلوج کر دیا ہے اور وہ صرف اپنے ہاتھ استعمال کر کے چل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے بے مثال جذبے نے اسے عرض جہاد میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا مجاہدین کے مرکز میں پہنچ کر اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی ساری رات کی پہرداری کرنے والوں میں شامل کیا جائے جب امیر رضامند ہو گیا تو وہ اس خوشی سے رونے لگا کہ اس کی آنکھیں اللہ کے راستے میں پہرداری کرتے ہوئے رات گزاریں گی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں مرکز سے باہر پہرے کی جگہ کے قریب سویا ہوا تھا میں رات بھر اسے دیکھتا رہا پہرا شروع ہونے سے لے کر طلوع صبح تک احمد کرسی پر بیٹھا اللہ کے راستے میں اپنے مرکز کی پہرے داری کرتا رہا وہ اس سارے دورانیے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اس سے مغفرت طلب کرتا اور اس کے سامنے آہوزاریاں کرتا میں مجسم حیرت بنا اسے دیکھ رہا تھا کیسے اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرے داری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے آہو بکا کرتے ہوئے گزار دی مجھ پر بارہا نیند کا غلبہ ہوا لیکن جب بھی میں جاگا تو میں نے اس کو اسی حالت میں پایا باقی سب پہرے دار مجاہدین رات بھر میں باری باری پہرا دیا کرتے تھے لیکن وہ صبر کا پیکر بنا خوشی سے ساری رات پہرا دیتا رہا میں نے حیرانگی سے اپنے دل میں کہا کہ کیا مسلمان آج کے دور میں میدان جہاد کی ایسی نادر مثالوں سے واقف ہیں یا کہ وہ پیچھے بیٹھے رہنے والوں اور دھوکے بازوں کی تحریروں سے دھوکہ کھا چکے ہیں اللہ کی قسم اگر جہاد میں ایسے پاکیزہ لوگوں کی رفاقت اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور نعمت نہ بھی ہوتی تو یہی چیز اس راستے میں نکلنے کے لیے کافی تھی سویت کا شکار ہو جانے والو ذرا غور کرو کہ تم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہو میرے دینی بھائی جان لو جب یقین میں زوف آتا ہے ایمان زوال کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان اپنی عقل و حواس کی بنیاد پر عقائد اختیار کرتا ہے تب وہ مادیت پرستی کا شکار ہو کر ایمان بالغیب سے دور ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی پر خوش اور مطمئن ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اخروی زندگی کا تذکرہ اسے پریشان کرنے لگتا ہے پھر اس کے لیے دنیاوی زندگی ایک عقلی حقیقت اور اخروی زندگی محض ایک اجنبی خیال بن کر رہ جاتی ہے اس کے بعد انسان اپنے عقائد سے انحراف کر کے حواص خمسہ کا پجاری بن کر رہ جاتا ہے ایسا انسان صرف دنیاوی زندگی کی اس زیب و زینت پر یقین رکھتا ہے جو اسے دکھائی دے اور بلاخر اس کی عقل کسی ایسی زندگی کے تصور سے بھی آری ہو جاتی ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو اس کی مثال رحم مادر کے اندر تین تاریکیوں میں بیٹھے بچے کی طرح ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے جیسے وہ کنویں میں ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند ہے جس کی اپنے ارد گرد کی اشیاء پر کوئی گرفت نہیں رہتی اسے یہ سمجھ ہی نہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے کب جانا ہے اور کیوں جانا ہے وہ آزادی اور حریت سے محروم رہم مادر میں سویا پڑا ہوتا ہے اور رحم مادر سے باہر کی دنیا سے ناشنا ہوتا ہے وہ اپنے محدود علم کی بنیاد پر ان حقائق کو کوئی مجھول چیز یا دم محض سمجھتا ہے اگر اللہ تعالی رحم مادر میں موجود بچوں کو نطق و بیاں کی صلاحیت عطا کرتے تو یہ اپنی ناقص شکلوں کے باوجود پیدائش کے وقت کی سختیوں اور تکالیف کے بارے میں کتابیں لکھتے اور اشعار کہتے سناتے کہ کیسے بعض کو ان کی پیشانیوں سے بعض کو ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچ لیا گیا وہ پیدائش کے بعد کی پہلی چیخ کی اس طرح منظر کشی کرتے جیسے وہ سکرات الموت کی کوئی تکلیف ہو وہ پیدائش کے مرحلے کو ایسے ہی بیان کرتے جیسے ہم موت کو بیان کرتے ہیں وہ رحم مادر کی تاریخی وحشت اور ذلت کے باوجود بھی اسی سے چمٹے رہتے اس کے جمال و کمال کے گیت گاتے پیدائش سے خوف زدہ رہتے اس سے فرار کی راہیں ڈھونڈتے کیونکہ اس کے بعد انہیں ایک نئی دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن حقیقت رہم مادر میں موجود بچے کے تصور سے بالکل برعکس ہے بچہ تو رہم مادر میں اس زندگی کی تیاری کے لیے آتا ہے جس کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد ہونا ہے مگر وہ اسے ناگاہاں موت سمجھتا ہے ہمیں اس کا یقین اس لیے ہے کیونکہ ہم ان دونوں مراحل سے گزر چکے ہیں اس لیے آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو واپس رحم مادر میں جانا چاہتا ہو دنیا کو قید خانہ سمجھنے والا مومن موت کو اسی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کے راستے کے مجاہد کے لیے موت ایک نئی ولادت کی طرح ہے جو اس کے لیے ابدی سعادتوں کے دروازے کھول دیتی ہے یہ تو سچ ہے کہ کسی شہید نے واپس آ کر ہمیں وہاں کے حوال نہیں بتائے لیکن یہ اللہ پر اس کی کتاب پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے جو ہمیں اللہ کے راستے میں کس حد تک موت کا متمنی بناتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس دنیا کی زندگی اس سے بھی زیادہ تنگ و تاریخ ہے جتنی رحم مادر میں موجود بچے کے لیے وہاں کی زندگی اور اس قید سے نکلنے کا سہل ترین راستہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ہے رہم مادر سے اس دنیا میں منتقل ہونے والے بچے کو جس درد و علم سے گزرنا پڑتا ہے وہ شہید کی موت کے مقابلے میں ایک وحشت ناک حقیقت ہے کیونکہ شہید کو تو محض ایک چونٹی کے کاٹے کی تکلیف ہوتی ہے مجاہد تو موت کو اس تنگ و تاریخ دنیا سے ایک وسیع و عریض اور لامحدود دنیا میں منتقلی سمجھتا ہے اگرچہ اس نے اس زندگی کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی پہچان کروا دی ہے وہ خلحم الجنت عرف علم اور وہ انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسہ کرا دیا ہے اللہ کے راستے میں مارے جانے والے مردہ نہیں ہیں چاہے آپ نے ان کے جسموں کو من مٹی تلے دفن کر دیا ہو وہ مردہ نہیں ہیں چاہے آپ انہیں مردہ سمجھ کر ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہوں وہ مردہ نہیں ہیں چاہے آپ ان کے لیے آنسو بہائیں یا ان کے گھروں میں تعزیت کریں وہ تو زندہ ہیں لیکن آپ اس اعلیٰ زندگی کا شعور نہیں رکھتے وہ ایسی جگہ زندہ ہیں جس کا آپ کو ادراک نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ان کی زندگی کی ایک جھلک دکھا دے تو محاذوں کے محاذ ویسی زندگی کی تمنا کرنے والوں سے بھر جائیں اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سبز جنتی پرندوں کے قالبوں میں موجود شہیدوں کی ایک گفتگو سنوا دے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے رحمت اور استقامت کی دعائیں مانگتے ہیں اے میرے تجزب کے شکار بھائی میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کی اسلامی اخوت و محبت کے جذبات کو مخاطب کرنا چاہوں گا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے تصور کو اس قصے پر مرکوز کریں جو افغانستان میں پیش آیا محض الفاظ کو نہ سنیں بلکہ یوں تصور کریں کہ جیسے یہ مناظر آپ کے دماغ کی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایک دن امریکیوں نے دو طالبان رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک افغان گاؤں پر حملہ کیا ان قائدین کی وجہ سے امریکیوں کا ناک میں دم آیا ہوا تھا گمسان کے مارکے کے بعد یہ دونوں رہنما شہادت کا اعلیٰ مقام پا گئے اللہ حسیب ہوں لیکن اس سے سلیب کے پجاریوں کے انتقام کی آگ نہیں بچی وہ ان دونوں کی بیویوں کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں لے گئے اور پھر بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انہوں نے عورتوں کے کپڑے زمین پر پھینکنا شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ دونوں شہیدوں کے گھر والوں کا کیا حشر ہوا میں جب اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں اور لمحہ بلحا اس کے مناظر کی شدت کا تصور کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ کاش میری دس لاکھ جانیں ہوتی اور میں ان سب کو انفت ماب مسلمان بہنوں کے لیے قربان کر دیتا کاش پہ ان علماء سو کو جو اپنے مکروف فتووں کے ذریعے جہاد کی مخالفت اور امریکہ کی حمایت کرتے ہیں ایک میدان میں جمع کر سکتا تاکہ مجاہدین کے یتیم بچے اور ان کی بیوہ عورتیں ان پر جوتے برسائیں یہاں تک کہ وہ انہیں انہی جوتوں تلے زندہ دفن کر دیں لیکن میرے بھائی ابھی اپنی آنکھیں مت کھولنا کیونکہ ابھی منظر ختم نہیں ہوا ذرا تصور کریں کہ یہ مسلمان بہنیں آپ کی مائیں یا آپ کی بہنیں اور آپ کی بیویاں ہوتی کیا آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں آپ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو یقین کریں کہ یہ سب کچھ تو افغانستان میں ہو رہا ہے پلید و نجس کفار ہماری افیفہ و طاہرہ مسلمان بہنوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں یہ واقعہ تو ان بہت سے واقعات میں سے ایک ہے جو کفر کا یہ ذلیل میڈیا لوگوں سے چھپا دیتا ہے تو اب اس کا علم ہو جانے کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا میرے لیے تو یہ عمل بڑا ہی تعجب خیز ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی آپ میں سے بعض اپنی زندگی اور اس کی خواہشات کی طرف یوں پلٹ جاتے ہیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں اے مسلمانوں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی ریڈ انڈین کی داستان نہیں ہے نہ ہی ویتنام کی جنگ کا کوئی سانحہ ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ تو مسلمانوں کی سرزمین پر ہو رہا ہے یہ عورتیں جن کی عزتوں کو تا تار کیا گیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ان کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے وہ ہماری ہی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں وہ بھی بیت اللہ کا حج کرتی ہیں آپ میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں اگر آپ نے ان کی نصرت اور ان کے انتقام کے لیے اپنے آپ کو قربان نہ کیا میرے راہ جہاد میں نکلنے سے گھبرانے والے بھائی میں آپ کو راہ جہاد پر بلانے کے لیے افغانستان کے مردوں کی سرفروشی کے واقعات کی بجائے یہاں کی عورتوں کے بہادرانہ کارنامے سناتا ہوں تاکہ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکوں اور اس کا امتحان لے سکوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا باقی وہ حقیقی مرد ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو وفا کرنے کے لیے میدان جہاد کی طرف نکلتے ہیں یا ایک ایسے کھوٹے فرد ہیں کہ جس کی مردانگی کی تصدیق محض اس کے پیدائشی سرٹیفکیٹ سے ہو سکتی ہے پہلا کارنامہ ایک استشادی بہن کا ہے اس نے مرتدین کی چیک پوسٹ کے قریب جا کر چلانا شروع کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فوجیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر سکے چون ہی وہ اس کے قریب آئے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنی بارودی بیلٹ پھاڑ دی اور اس کا نازک جسم چھروں میں تبدیل ہو گیا جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کو چھل کر ڈالا اور دوسری عمر رسیدہ خاتون کے گھر پر جب مجاہدین رکے تو اس نے پیکا مشین گن اٹھا لی اور مجاہدین کی پہرداری کرنے لگی جب اسے آرام کرنے کا کہا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم اگر اللہ کے دشمن یہاں آئے تو میرے سوا ان سے کوئی نہیں لڑے گا ایک اور نوجوان خاتون نے اپنی شادی کی یہ شرط بتلائی کہ وہ ہر اس شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے جو کفار مرتدین کے خلاف شہیدی حملہ کرنے میں اس کی معاونت کرے اور اس سے پہلے کی داستان جو پاکستان میں رقم ہوئی جب مولانا عبدالرشید غازی رحمہ اللہ کے ساتھ طالبات نے رخصت پر عظیمت کو ترجیح دی اور شریعت الہی کی نصرت کے لیے موت تک ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا مجھے اپنے ایک بھائی نے یہ واقعہ سنایا جس کے سچ میں مجھے کوئی شک نہیں کہ مسجد میں خون باقاعدہ بہ رہا تھا اور جب انہوں نے ہاتھ خون میں ڈالے تو اس میں آنکھیں زیورات ہڈیاں اور بال نکلے جو وحشت و بربریت کا شکار ہونے والی ہماری شہید بہنوں کے جسموں کے ٹکڑے تھے تو یہ تو اسلام کے لیے زینب عائشہ خدیجہ اور رقیہ کی قربانیاں تھیں مگر اے عبداللہ اے خالد اے جعفر اور اے احمد تم نے اس دین کی نصرت کے لیے کیا کیا اے ششو پنج میں مبتلا نوجوانوں تم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا کل جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک معین وقت پر جمع کرے گا تو اس کو کیا جواب دو گے وہاں کیا عذر پیش کرو گے جب کہ آپ کی بہادر بہنیں آپ کے لیے ساری حجتیں تمام کر چکی ہیں میرے متزبزب بھائی میں اپنی اس گفتگو کا اختتام اللہ کے راستے میں شہادت کی موت کی فضیلت کو بیان کرنے والی ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں اللہ یہ اس موضوع پر جامع ترین احادیث میں سے ایک ہے <سؤال> زتامر بن سعد رضی اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا جب وہ صف میں پہنچا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے وہ افضل ترین چیز عطا فرما تو, تو اپنے صالح بندوں کو عطا کرتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی تو پوچھا کہ یہ دعا کس نے مانگی اس شخص نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارا گھوڑا بھی زخمی ہوگا اور تم بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے راستے کی شہادت جیسا کہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی شخص کے گھوڑے کا زخمی ہو جانا اور اس کا قتل ہو جانا وہ افضل ترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو عطا کرتا ہے اس لیے میرے بھائیو لبکو اس عبادت کی طرف جس جیسی جس کوئی عبادت نہیں آؤ اس موت کی طرف بڑھو جس کی تمنا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کی اس عظمت والی موت کی طرف جس کی لذت کو شہید جنت میں جا کر بھی نہیں بھول سکتا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 بس تم قریب یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ اور میں اپنا کام اللہ کے سپوت کرتا ہوں اللّہ غالب نعلی عمرِ ولاکرا سلامون اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کا مسلمان بھائی ابو دو جانا خوراسانی ابو خواہشوں بیچ دو وقف زمانہ کر دوں